یہ الفاظ اس طرح ہیں ولا یوش ربو بول ہُو اسل لالتا دبی ولا لی غیر ہی امدا ابھی کا یعنی حلال جانوروں کا بول نہ دوا کے طور پر اور نہ کسی دوسری غرض کے پیش نظر پینا استعمال کرنا درست نہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ در مختار میں دوسری جگہ یہ عبارت ہے وہ بول ماکول میں دس اور نجاستن محب پتن محمد ولا یوش رب بول ہُو اصل ولا لی غیر ہی ایند ہی اور جن جانوروں کا بول جن کا گوشت حلال ہونے کی بنا پر کھایا جاتا ہے نجس ہے احناب کے نزدیک کیا ہے نجس ہے لیکن اس میں نجاست خفیفہ ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو پاک کہا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بول نہ تو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے اور نہ کسی دوسرے کام کے لیے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے ہمارا مسلک جو ہے پکا حنفی کا یہ ہے وہبیوں کی طرح نہیں کیونکہ وہابیوں نے کتے کا پیشاب اور پخانہ نوزل الفرار میں پاک لکھا ہے और جی؟ اور تیسری بات جو ہے کہ المبسوت میں شیعہ نے بھی یہی مسئلہ ایسا بیان کیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ فکہ کرام نے خون سے سورت فاتحہ تحریر کرنے کی اجازت دی ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے جو رد المختار میں اس کا حوالہ موجود ہے رد المختار کی اصل عبارت میں پیش کرتا ہوں رد المختار میں یہ ہے کہ اضاف من انف انسان ولا ین قطعو حتی یخشا علیہ الموت وقد علم انہو لوب فاتحة الكتاب او اخلاص بذالک الدم علاجبہ تہی ین قطعو فلا یرخص لہو پیہ وقیلا یرخص کما رخص فی شرب الخمر لیل آت شاہ اقل المی فل مخ یہ جنابے والا رد المختار میں اس کی جلد پہلی میں میں دیتا ہوں لیکن پہلے میری بات کو مکمل ہونے دو پھر رد المختار میں یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی نقصیر پھوٹے اور رکتی نہ ہو حتیٰ کہ اسے مر جانے کا خوف ہو یہ شرط ہے کہ مر جانے کا خوف ہو ایسے اجازت نہیں یہ قید اس میں لفظ موجود ہے حتیہ یکشاہ علیہ الموت اس کی موت کا خوف ہو اور اسے یہ زن غالب ہو کہ اگر سورت فاتحہ یا اخلاص اس خون سے اپنی پشانی پر لکھے گا تو نقصیر بند ہو جائے گی تو اسے ایسا کرنے کی رخصت نہیں دی جائے گی یہ کون سی کتاب ہے رد المختار ہاں جی فلاح یورخص والے اس کے مر جانے کا خوف ہو اسے زن غالب ہو زن غالب ہو کہ مجھے میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن پھر بھی اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کہا گیا ہے کہ اسے رخصت ہونی چاہیے جیسا کہ سخت پیاسے کو شراب پینے اور سخت بھوکے کو یعنی بھوک سے مر جانے کا جس کو خوف ہو موردار کھانے کی جیسے اجازت ہے یعنی ایک, ایک شک ہے نا کہ آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور اس نے اس کوئی دوسری چیز کھانے والی نہیں تو اس کی جان جتنی بچ سکے اتنی اس کو جناب جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے اور اسی طرح اگر پیاس سے مر رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے سوائے شراب کے تو اتنا اس کو اجازت ہے تو قید علماء کہتے ہیں کہ اتنی اجازت ہونی چاہیے لیکن رد المختار والے نے اس کی بھی اس کی بھی اجازت نہیں دی اس نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے فلا یورخت ہو لہو پی ہے وکیلا یورخت ہو کما رخی سر بل خمرشان واکرکھ مسے جیسے یہ ان دونوں کو اجازت دی ہے یہ اس کو بھی ہونی چاہیے لیکن اس کو پھر بھی نہیں دی گئی آگے جو ہے نا رد المختار جو ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں رخصت ہے جی کیا اس کی وجہ کیا ہے جی اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ضعیب کال جو ہے ایسا ہے کہ ساکتن تم اندر استشپائے خمرو وی تشانے و جامع کیونکہ شفا یابی کے لیے خون کی حرمت ختم ہوگی پیاسے کے لیے شراب پینا بھوکے کے لیے مردار کھا لینا حلال ہے وہ کہتے ہیں ایک ضعیب عجیب ایسی بھی ملتی ہے لیکن دوسرے جو ہیں وہ ایسا قول کرتے ہیں لیکن امام ابو انیپا رضی اللہ تعالیٰ نو ہم ہیں امام صاحب جو ہیں وہ ایسی چیز کی کسی صورت میں کہیں آپ کے فتوے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہو اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ و تعالی کے نزدیک جانوروں کا بول نجس ہے اسے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن نجاست خفیفہ ہے اور ادھر شراب اور مردار نجس ہیں نجاست غلیزہ رکھتے ہیں اور بمر مجبوری ان کو حلال اقرار دیا گیا ہے تو گرامی قدر یہ افطرا ہے افطراع ہے اور یہ افطراع صحیح نہیں جھوٹا ہے ایمان صاحب کبھی ایسی کوئی عبارت جو ہے جس سے قرآن جو ہے بول سے لکھنے کی یا ایسی کرنے کی ایمان صاحب نے نہیں اجازت دی اگر کسی دوسرے نے کسی نے دی ہے اس کا الزام فقہ ہنڈی پر نہیں آ سکتا امام صاحب پر کوئی الزام نہیں آئے گا کیونکہ فکا ہنفی امام صاحب کے نام سے ہے اگر کسی دوسرے کا قول ہوگا تو وہ آدمی ملوث ہوگا امام صاحب ایسے اقوال سے بری الزمہ ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے السلام علیکم میں ابھی آپ کی وہ دیکھتا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اور پھر انشاءاللہ گو